اور مویشی میں سے کچھ بوجھ اٹینی والے اور کچھ عزمیں پر بچھے کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی اور عشتان کے قدموہے پر نہ چلو بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے